اِس اللہ و رحمۃ اللہ صحمۃ اللہ و رحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ برآ اللہ خران صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس خطاب دعوش میں چار دس نمبر چھ سو اٹھہتر تین سو ہے چھ سو یہ شروع سے تک کی درستی تعداد تیل اورات فتح میں سے مذاق کی کے الفتے میں ابھی جو دو دن سے اسمال ہو جائے اور میں سے بیسواں سے مقدس یافتہ ہو کے لغوی معنی اور توجیحات میں ہیں ہاں جی اس سلسلے میں جو ہے ہم آپ کو پہنچا رہے تھے مختلف کتابوں سے آپ کو اس کے توضیحات دے رہے تھے اور اسی سلسلے میں جو ہے کل ایک بعد سے یہ آیا تھا کہ اسم کے جو ہے انہوں نے یہاں فرمایا تھا کہ دو معنی ہیں اس رسم کی ہاں جی کتاب محردات راغب سے جو ہے اس کی توجیات یہ قرآن لغت ہے اس میں انہوں نے دوسرا معنی یہ کیا تھا کہ فتح فتح یافتوں سے فتح کا دوسرا منع کہ فتح المستغلق من مینالعلوم میں ہاں ایک معنی ہے کہ جو وہ علوم جن کا دروازہ بندے کے لیے بند ہے ان کا کھلنا یعنی علوم ان کے د... ان دروازوں کا کھل جانا جو پہلے بند تھے بندے کے لیے اب جو اس قول کے مانن جیسے فلاں الفت من اللہ علم بابن مغلق اور آپ بولتے ہیں فلان شاہ کے لیے ایک بند دروازہ کھول گیا ہاں جی شاہ کے علم کا ایک بند دروازہ کھل گیا اور اسی طرح اللہ کے یہ قول نہ فتحنا نہ فتح مبینہ سر فتح کی آیت نمبر ایک ہے بے شک میں آپ کو فتح مبین یعنی واضح و اشکار فتح فتح کیا دشمن کے مقابلے میں فتح مراد ہے ہاں جی تو اس آیت کے بارے میں فتح سے کیا مراد ہے بعد نے کا آیت سے مراد فتح اللہ کا فتح مبینہ سے مراد فتح مکہ ہے ایک کال کے مطابق پہلے بازنے کا ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اس آیت میں فتح نہ سے مراد وہ علوم اور ہدایات کے دروازے ہیں جو کہ ثواب اور مقام محمود تک پہنچانے کا وصلہ بنائیں اللہ کے پیارے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جو کہ گناہوں کی بخش کا سباب بنائیں البتہ سعد میں جو ہے اِن فتح نقل فتح البلیہ تقدم ضم سے کیا مراد ہے جان تو ضم گناہ کے معنیٰ میں آتا ہے یہاں کیا مراد ہے ہاں جی تو البتہ میں ضم سے مراد جو ہے کیا ہے مختلف تباصر ہے ایک تو گناہ ہی ہے جو معروف ہے لیکن اس صورت میں اشکال یہ وارد ہوتا ہے اللہ لیا خرک اللہ ماتم دم دمبکا پیغبر سے مخاطب ہے کہ ہم آپ کے سابقہ گناہوں کو بھاجے میں پیغمبر تو معصوم ہے ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے تو پھر یہاں ضم بیمانی گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو پھر یہاں کیا مرت ہے تو اشکال وارد یہ وارد ہے کہ آپ تو معصوم ہیں تو تفسیر و توضیح یہ ہے کہ یہ کیا ہے پھر انہوں نے کہ حسنات البراج سیاحت المقرین تو میں گناہ ہر شاہ کے اپنے لحاظ سے ہوتی ہیں بعض گناہیں جو ہے عام نیکوکا لوگوں کے لئے تو یہ نیکی ہیں لیکن جو اللہ کے مقرب ترین بندہ جو اللہ کے پیارے نبی تمام مقربین میں صرف مقرب ہے آپ سے زیادہ اور کوئی مقرب موجود ذات اس کائنات میں ہے نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے آپ کے اپنے حساب سے سیات ہوتی ہے جیسے جہیں والی بات ہے جانے حصنات اللہ سیاۃۃ المغالبین والی رسول اللہ کے لیے اپنے حساب سے گناہ یہاں ہماری جیسے گناہ مراد نہیں ہے اس کے سادہ مثال سمجھنے کے لیے ہے جیسے ہم جو عوام عوام ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز میں کوئی حضور قلب نہیں ہے کوئی توجہ نہیں ہے کوئی آجازی ان کے ساری اور جو ان آیات صورت جو تجزیہ ہم پڑھتے ہیں ان میں ہمیں پوری توجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم سے جو ہو سکے نماز کو ہم نے پڑھ تو ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے ہماری یہی یہی کمزور نماز یہی خطاؤں سے بھرپور نماز اللہ قبول کر لیتے عوام سے لیکن یہی نماز جو ہے اسی بے توجہی کے ساتھ جسے عدم حضور قلب کے ساتھ ہاں جی ایک اللہ کے ولی اللہ پڑھیں تو اللہ اس سے اس نماز کو رد کر لیتے ہیں اس کے لیے وہ نماز گناہ شمار ہوتی ہیں ہمارے لیے یہی عبادت ہے اس کے لیے گناہ یہ جو عبادت حسنات السط المحسد مغربین کا یہ اعتبار ہر شخص کا اپنے حساب سے گناہ ہوتے ہیں اللہ کے مغرب بندوں سے اس کی جو ہے جو ہمارے لیے مخروح ہے وہ ان کے لیے حرام شمار ہوتے ہیں اس طرح سے بعض نے فرمایا یہاں گناہ اور بھی مراد نہیں جو ہم آبد و گناہ کے معنی لیتے ہیں بلکہ کفار فتح مکہ سے پہلے آپ کے بارے میں جو بد گویاں کرتے تھے اور الزامات لگاتے تھے کہ آپ کا مقصد کشور کشائی ہے کیونکہ آپ کے حد سارے سے بہت پتہ ہوا ہاں جی تو اس وجہ سے وہ یہاں پر یہ الزام لگاتے تھے آپ کا مقصد کشور, کشور کشائی ہے. جنگ کے ذریعے اور اپنے مخالفین سے انتقام جوئی ہی وغیرہ ہیں وہ یہ پرفغندہ کرتے تھے آپ کے خلاف اس طرح کے الزامات کو اللہ نے فتح مکہ کے ذریعے دور کر دیا ہاں فتح مکہ کے ذریعے سے کیونکہ آپ نے جو ہے فتح مکہ مکہ ادا کرنے کے بعد تمام مکہ والوں کو معاف کر کے ثابت کر دیا کہ آپ کی جہاد نہ انتقام کے لیے ہے نہ کشور کشائی کے لئے انتقام کے لیے آپ نے تمام اپنے حضرت حمزہ جیسے آپ کے چچا اور پہلوان تو اسلام کا مجاہد تھا مجاہدین اولین میں سے تھا آپ کو شہید کرنے والے جو ہندہ کے غلام تک کو آپ نے معاف کر لیا ہاں جی تب معافی کی اور کسی سے بھی آپ نے کسی قسم کا انتقام نہیں لیا خصاص نہیں لیا جب انہوں نے آپ کا مکھا انہوں نے آپ کو مکھا اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا آپ کو آپ کی قتل کا سکیم بنایا اور آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا پھر آپ نے پھر بھی ان کو معاف کیا اور کشور کشائی ہوئی آپ کا محسوس نہیں لے کہ آپ نے جو ہے مکھا میں قیام نہیں کیا پتہ مکہ کے بعد ہاں پھر دوبارہ جو ہے بلکہ پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے تو فتح مکہ کے ذریعے سے یہ تمام الزامات دور اور ظائل کیے گئے یہ مراد ہے یہاں پر تو میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ کافی حد تک یہ بات معقول ہے یہ تفسیر جو ہے ہاں جی اور فتح القضیہ فتح فتح عرب بولتے ہیں یا فصل العمر فیا ہاں جی وہ اضال اغلاق انحا یہ معنی بھی آ جاتا ہے جب عرب بولتا ہے نا کہ فتح القضیہ تو کے معنی ہے حصل العامر فیحہ و اذال الخلاق عںہا فتح القضیت یعنی معاملہ کے بارے میں فیصلہ کیا اور اس معاملہ کی پیچیدگی کو دور کیا اس بالبات فتح خوانے اسی معنی میں یاد بھی ہے رب نفطہ بے نہ نغ بالحق ہاں جی کہ یہ ہمارے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرے ہاں جی ہمارے رب جو ہے ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ہمارے ہمارے قوم کے درمیان جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرے فیصلہ فرماؤ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو یہ توضحات سارا کتاب مخردات تراغب میں اسی فتح حق کے مادے کے ذہن میں بحث کیا ہے ہاں جی اور اس کے علاوہ مزید اس قسم کی توضیحات جو ہیں میں یہ کتاب مصباح ہے کف امی اور دوسرا آئین بندگی ترجمہ ادت الدائی اس کے سفر مصباح کا کف امی صفر نمبر چار سو اکتیس پہ اور کتاب آئین بندگی جو ترجمہ جو ہے ادت الدائی ہے اس کے سفر نمبر پانچ سو ترہتر پہ یہ معنی لکھا ہے اس کے بارے میں الفتح الحاکم بین بے نباز الفتہ کا معنی وہ شاید جو اپنے بندوں کے درمیان میں حکمت کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ الفتح یعنی بندوں کے درمیان حکم و فیصلہ کرنے والا الحاکم بین باد یعنی الفتح یعنی بندوں کے درمیان حکم و فیصلہ کرنے والا اور جب کہا جاتا ہے عرب جو ہے کہا جاتا ہے فتح الحاکم و بین الحسمین یعنی حاکم نے دو جھگڑے دو جگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کیا وہاں پر فتح بھی کی بھی. الفتح کے فیصلہ کرنے کے معنی میں دوسرا معنی الفتح الرجی یافتہ اباب رض و رحمت چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ہونے کے لحاظ سے ایک معنی یہ الفتح یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتے ہیں یعنی الفتح یعنی وہ ذات جو رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور بندوں کو ہر طرح کی آسائش و آرام عناد کرتا ہے اور اللہ ہی وہ ذات پاک ہے کہ جس کے عنایات و لطف و کرم سے ہاں جی پیچیدہ و بن چیزیں کھل جاتی ہیں اور, اور ہر مشکل جو ہے آسان ہو جاتی ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے تو یقیناً اس لحاظ سے جو ہے الفتح کیا دو, دو معنی ایک تو حاکم فیصلہ کرنے والا حکم کرنے والا دوسرا معنی اس کتاب میں دو کتاب میں لکھا یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں پر رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے کھولتا ہے ہاں؟ اور ہمیشہ کھولا رکھتا ہے کھولتا ہے وہ ذات کبھی بھی بند نہیں کرتا ہے بندہ اگر اہلیت ہو تو ہر پانچویں کتاب جو ہیں کتاب عشر ہے اوراد فتح کی صفح نمبر ایک سو تین پہ جناب ان سے صابر فرماتے الفتح لغت میں فتح کے معنی لغت میں فتح کی منفات کو شائش۔ ہاں جی کو اور کشودگی کے ہے کسی بھی چیز کو کھولنے اور, اور کھلا کھلا ہاں جی کسی بھی چیز کو کھولنے کے معنی میں ہے اور اس میں کشائش اور آرام دینے کے معنی میں ہے اور کلیت یعنی چابی کو اسی لیے مفتاح کہتے ہیں چونکہ بند تالے کو ہاں جی بند تالے کو جو ہے اس سے کھولا جاتا ہے بند آلے کو اسین سی چابی سے کھولا جاتا ہے اس لیے چاوی کو مفتاح کہتے ہیں کھولنے کا آلہ انسان کو ہاں جی اسی کی ذات عدت سے اللہ تعالیٰ خوشائی سے ظاہری و باطنی کی امید رکھنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے جو ہے کشائی سے ظاہری یعنی مال میں دولت میں عزت میں اولاد میں ہاں کوئی اقتدار پر اس کے دوام میں اللہ سے امید رہنا چاہیے اور باطنی ہاں اور باتیں کوشائش کے علم میں معرفت میں توفیق کا نیک عمل میں اللہ کی سرتی بندگی میں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشائشیں اور کی امید رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہاں وہ چاہے بندے کے لیے مشکلات کا دروازہ مشکلات سے نکال دیتے ہیں وہ نہ چاہے تو ہم پھنسے رہتے ہیں لہٰذا اسی کے دروازے کو ہی ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہیں چھٹا جو کتاب خصوصیات ازما الحسنہ جو اردو میں ہی ہے اس کا سفر نمبر دو سو پینتیس پہ الفتح جلا جلال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مخلوق کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے والا الفتح یعنی مخلوق کے نونی ترمیم کیا مخلوق کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے والا الفتح مشکل کشا مشکل سے نجات دینے والا کوشائش دینے والا نجات دے کر آسان اور سکون آسانی و سکون پیدا کرنے والا اس کا مادہ فتح ہے جس سے مراد ہے تمام خزانوں کو کھول دینا فاتح کے معنی کھول دینا تمام خزانوں کو کھول دینا اس لیے عربی زبان میں کلی چاوی کو مفتاح کہتے ہیں یعنی کھولنے کا آلہ اس کے معنی افتتاح ہاں جی؟ یعنی ابتدا کے بھی ہیں یعنی یہ فتح کے معنی ہاں جی ابتدا ابتدا کے بھی ہیں جیسے فاتحت القطاب فتح یافتہ اسے فاتحال کتاب یعنی وہ سورہ جس سے قرآن کریم کا افتتاح کیا گیا قرآن کریم کا ابتدا کیا گیا شروع اسی شرح سے ہوتی ہے ایز کو فاتحہ کتاب کہنے کی وجہ یہ ہے تو ہیں ہو کے معنی کسی مہم یا مارکہ میں کامیابی کے بھی ہیں کئی معنی ہوگی نا اعتبار جس سے مراد تمام خزانوں کو دینے والا اسی سے چاو فتح کس چیز کی ابتدا کرنا افتتاح اسی سے فتح افتتاح اور چاوی چاوی کسی چیز کی ابتدا کرنا جیسے فاتحہ تو کتاب قرآن باقو کا صلاحم کو فاتحہ کتاب یعنی قرآن کی ابتداء سرس ہوتی ہے اس کو فاتحت کتاب کا اور فتح کے معنی جو ہے کسی مہم یا مارکہ میں کامیابی کے بھی ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے انا فتح نہ لگا فتح نبینہ سراعین فتح نہ کی جو ہے سو ریک ہے بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح ہوا کامیابی عطا کیا مراد فاتح وے تو دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فتح دیا اس کو فاتح مبین سے تعمیر کیا تو وہ بھی ہاں جی کسی بھی مارکہ میں یا مہم میں کامیابی کے لیے بھی فتح کا لوگ استعمال ہوتے اس کے علاوہ اس کے مبہوم میں دل و دماغ اور ان کی پوشیدہ ہاں جی غور کا نئی بات ہے اس کے علاوہ خط کے معنیٰ میں اس کے علاوہ اس کے فتح کے مفہوم میں دل و دماغ اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بھی کھول کو کھولنا بھی شامل ہے اس کے معنی میں یعنی ہاں جی اس کے علاوہ اس کے یعنی سسم کے مفہوم میں جو ہے دل و دماغ یعنی فتح کے معنیٰ کھولنا پرشیش ہے دل و دماغ اور ان کے پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنا بھی شامل ہے یعنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہاں کو کھولنا اجاگر کرنا یہ بھی شامل ہے الفتہ ہیں وہ حصیت جو دلوں کو حق کے لیے کھول دے الفتہ اللہ تعالیٰ بے شک وہی کھولتے ہیں دلوں کو حق کے ہیں تحفے کا خیر وہی دیتا ہے جس میں تھوڑی سی بھی اہلیت اور اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے الفتح ہی وہ ذات ہے جو انسانوں کی زبانوں پر علوم حق و اثرار کائنات کو جاری کر دیتی ہیں اپنے مغرب بندوں کے لیے خاص طور پر الفتح ہی آنکھوں کے حر پردے آنکھوں کے پردے کھول کر بصارت عطا کرتا ہے ہمیں اللہ تعالی ہی ہے جو ہمارے آنکھوں کو بسرت عطا کرتا ہے چیزوں کو ہم تو حقائق کو دیکھ سکتے ہیں دل کے کا آنکھوں کو بھی کھول دیتے ہیں جسے چشم بسرت کھولتی ہیں زائر آنکھوں کو بھی کھول دی سب دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور دلوں کے قفل کھول کے بسرت عطا کرتا ہے انسانوں کے دلوں پر جو تالا لگا ہوا ہے اور جو وجہ سے حق بات میں تعمیر نہیں کر سکتے اللہ کی جب نگاہ رحمت ہو جاتی ہے تو اس کے دلوں کے جو ہے قبل کھول کر بشرت ادا کرتے ہیں بہت سے گمراہ لوگ اچانک ہدایت پال لیتے ہیں وہ ایسی چیز ہے کبھار قریش میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اسی طرح ایک حقیقت انہوں نے سمجھنے پر ایمان لے آتے ہیں ہاں الفتہ کی مدد سے ہی تمام محمد سر ہوتی ہے اس اس میں الفتح کی برکت سے تمام مہمات تمام چنگیں تمام جو ہے مشکلات سر ہوتی ہیں یعنی فتح ہوتی ہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے اور ہر مقام مارکہ میں فتح حاصل ہو سکتی ہے شیطان کے مقابلے کے مارکہ میں بھی نفسہ مارا کے ساتھ ہونے والے معرکے میں بھی دنیا کے ہر جو ہے ظاہر باطن دشمن کے ساتھ مارکہ میں بھی فتح اسی الفتح کی برکت سے اسلامی تعلیم کی یہ روت رہی ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے پہلے یا فتح کا دور تین مرتبہ کیا جاتا ہے یا فتح ہو یا فتح ہو تین دفعہ پڑھیں ہاں جی اس کے بعد کتاب دعا کر کے کتاب شروع کریں ماتین جو ہیں کسی اسلامی جو ہے تعلیمات کے روایت رہی ہے مدارس میں ہاں جی کہ کسی کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے قبل یا فتح کا وید یا وردہ کا دو تین مرتبہ کیا جاتا ہے یعنی تین دفعہ یہ سو مقدس پڑھا جاتا ہے معلم کی زبان پر یہ وٹ جاری ہوتا ہے اور مطالبین ساتھ ساتھ دہراتے جاتے ہیں یا حتا ہو یا حتا ہو یا فتح ہو اور اس طرح جو ہے آگے پھر کرتے ہیں خود یہ باتیں خصوصیات آزمال حسنہ کی صفحہ نمبر دو سو پر یہ مطالب جو ہے لکھا ہوا ہے مزید جو ہے اس بات کی جو ہے توجہات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے درخت میں آپ کو پہنچائیں گے